پر دے دیتے ہیں بہت بوڑھا کر دیا کسی کو جوانی میں ہی فوت کر دیا یہ سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے ان ذالک اللہ یسیر اے کم اللہ تے مشکل بھی کوئی یہ کام اللہ پر مشکل کوئی نہیں ہے اگے سنیے اللہ اپنی کاریگریوں کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اب ما اور نہیں برابر دو سمندر نہیں برابر دو سمندر یعنی وہ پینے میں برابر نہیں مٹھاس میں برابر نہیں ذائقے میں برابر نہیں ہاضا ازمن فراتن یہ بڑا میٹھا ہے پیاس بجھانے والا سائےگن شراب ہو وہ ہاضا اور یہ دوسرا کھاری ہے کھاری ہے کڑوا ہے نمکین ہے اس کو زبان پہ رکھا بھی نہیں جا سکتا دونوں سمندروں کو چلایا درمیان میں پردہ رکھ کے دونوں کو ملنے بھی نہ دیا دونوں کو واپس میں ملنے بھی نہ دیا آگے اللہ نے بڑی بات کی تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو کڑوے سے بھی میٹھے سے بھی دو سمندر چلائے ایک میٹھا تھا دوسرا کڑوا تھا ان کے درمیان پردہ رکھ دیا دونوں کو واپس میں ملنے نہیں دیا دونوں میں مچھلیوں کو پالا دونوں میں مچھلیوں کو پالا عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو مچھلیاں میٹھے پانی میں پلتی ان کے گوشت کا ذائقہ الگ ہونا چاہیے تھا اور جو مچھلیاں کڑوے پانی میں پلتی ان کے گوشت کا ذائقہ الگ ہونا چاہیے تھا پانی کا اثر ہونا چاہیے تھا اللہ نے فرمایا پانی کے اثر میں فرق رکھا مچھلیوں کے گوشت میں فرق نہیں آنے دیا مچھلیوں کے گوشت میں فرق مچھلیوں کے گوشت میں فرق نہیں آنے دیا و من قلن و اور پھر سمندروں سے تم زیور نکالتے ہو ہیرے نکالتے ہو جواہرات نکالتے ہو جو تم پہن لیا کرتے ہو وہ ترل پھلکا فی مواخر تو نے کبھی نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں چلی جا رہی ہیں اور وہ پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں لے تب تک من فضلی ہی تاکہ تم من کشتیوں کے ذریعے اپنی روزی تلاش کرو ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ ادھر کا سامان ادھر لے आओ لعلکم تشکرو تاکہ تم ہماری توحید کو تسلیم کر لو تاکہ تم ہماری توحید کو مان لو تاکہ تم شرک سے بچ جاؤ تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ اگے اللہ نے فرمایا یولج الليل في النهار یولج الليل في النهار داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں یہ دنوں کا بڑھنا اور راتوں کا گھٹنا پھر راتوں کا بڑھنا اور دنوں کا گھٹنا یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے وہ سکھرا والکمرہ اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور اس نے مسخر کر دیا چاند کو دونوں ایک پٹڑی پر ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں ایک وقت مقرر قیامت تک ایک پٹڑی پر روزانہ طلوع ہوتی ہیں پھر غروب ہو جاتی ہیں یہاں تک بیان کرنے کے بعد جو اگلا جملہ ہے نا پھر ایک دفعہ ملائیے اگلا جملہ پھر مزہ آئے گا پڑتے ہوئے اللہ تعالی فرماتی ہیں ہواوں کا چلانے والا میں بادلوں کا ہانکنے والا میں بادلوں سے پانی کو برسانے والا میں اور بنجر زمین سے اناج باہر نکالنے والا میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تمہیں مٹی سے پیدا کرنے والا میں اور نطفے پر خوبصورت تصویریں بنانے والا میں تمہاری جنت سے تمہاری بیویاں بنانے والا میں اور جو کچھ بیوی اور مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہیں اس کو جاننے والا میں جب وہ پیٹ سے رکھ دیتی ہیں اس کو جاننے والا میں بڑی عمر پانے والا ہے میرے علم میں چھوٹی عمر پانے والا ہے میری عمر میری میری کتاب میں لکھا ہوا ہے آگے اللہ نے فرمایا دو سمندر ملا کے چلائے ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرے کا پانی کڑوائیں دونوں کو واپس میں ملنے نہیں دیتا اور پھر اس میں مچھلیاں پالیں اور مچھلیوں کے ذائقے میں فرق نہیں آنے دیا پھر تم نے سمندروں سے ہیرے نکالے اس میں سے موتی نکالے پھر تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو ہمارے حکم سے پانی کو کو چیرتی آگے نکل جاتی ہیں ذرا رات اور دن کے نظام تو دیکھو کبھی دن بڑے ہو گئے راتیں چھوٹی ہو گئیں اور کبھی راتیں بڑی ہو گئیں دن چھوٹے ہو گئے کبھی سورج کے نظام کو دیکھا ہے تم نے کبھی چاند کے نظام کو دیکھا ہے تم نے ایک پٹڑی پہ چلانے والا کون ہے اللہ فرماتے ہیں جو کچھ یہ سب کچھ کرنے والا ہے اللہ یہ ہے تمہارا اللہ یہ ہے تمہارا ذال اللہ ربکم ہو رب کم یہ ہے اللہ رب تمہارا لہل ملک لہل ملک و ساری بادشاہی کس کی ہے اللہ نے فرمایا اور ساری کائنات اور ملک میرا ساری کائنات کا نظام چلانے والا میں اور تم سے زیادہ پاگل کون ہوگا مجھے چھوڑ کے ان کو پکارتے ہو جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک پردے کے مالک بھی کوئی <زالكم> اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا لہل ملکوں اسی کی ہے بادشاہ اللہ نے فرمایا ایک طرف میں ہوں جو مالک الملک ہوں ایک طرف میں ہوں جو بادلوں کو ہانکنے والا ہوں ایک طرف میں ہوں جو سمندروں کا نظام چلانے والا ہوں ایک طرف میں ہوں جو ڈولتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میکے ٹھوکنے والا ہوں ایک طرف میں ہوں جو بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کرنے والا ہوں ایک طرف میں ہوں جو ستاروں سے آسمان دنیا کو جگمگانے والا ہوں ایک طرح میں نواز دیا ہے ایک طرح میں ہوں جس نے مچھلیاں سمندر میں پالی ہیں ایک طرح میں جواہرات سمندروں میں رکھ دی ہے اور ایک طرح میں کترے پر خوبصورت شکلیں بناتا ہوں خوبصورت تصویریں بناتا ہوں ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف تمہارے معبود ہیں دوسری طرف تمہارے معبود ہیں ما یم من نمی کتمیر ما یم لکو کتمیر وہ خجور کی گٹھڑی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں مولا مولا اتنی لمبی بات کی آپ نے میرے اللہ بیان تو ان کے مشکل کشاؤں کی بے بسی کرنی تھی میرے اللہ تو بیان تو یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ بے بےکس ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں کسی چیز کے مالک کوئی, کوئی نہیں, بھی کوئی بھی نہیں بھی ہے مولا تجھے یہ کہہ دینا چاہیے تھا ما مِن ما مِن ما ما من من من من ذرہ ذرہ اور اللہ نے یہ کہا بھی صحیح نکالیے گا نہیں میں صرف حوالہ لکھانے لگا سورج سبا ہے اور سورۃ صبا کی ایت نمبر 22 سورۃ صبا ہے اور سورۃ صبا کی ایت نمبر 22 ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں قلید الذین زعتم من دون من دون اللہ قلید میرے پیغمبر کہہ ان کو غیر اللہ کے پجاریوں کو کہہ میرے پیغمبر ادو پکارا پکارا ان کو جن کے متعلق تم گمان رکھتے ہو کہ وہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں جن کے متعلق تم گمان کرتے ہو کہ وہ رب سے باتیں ہیں منوا لیتے ہیں جن کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ وہ رب سے بات منوا لیتے ہیں مشکل کشاہیں حاجت روا ہے اللہ زی نظام تم جن کے متعلق تم گمان رکھتے ہو کہ وہ معبود ہیں وہ حاجت روا ہیں وہ مشکل کشا ہیں وہ شفائیں دیتے ہیں وہ جھولیاں بھرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر کے ان مشرقوں کو بلاو اپنے معبودوں کو بلاو ان کو پکارو اور بلاو ان کو لا مسکالا ذرا لا وا میرے اللہ نہ فی السماوات ولا فی فی السماوات ولا فی آسمانوں میں نہ زمین میں ما یم لکھو نر او وہ ایک ذرے مالک وی کوئی نہیں اور سورت اور سورت تبارک میں کہا سورت تبارک میں, سورت فرقان میں کہا مرتا نشور نہ, نہ وہ حیات کے مالک نہ دوبارہ جی اٹھانے کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے مولا مولا تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے اور میں سب چیزوں کا مالک ہوں للہ ملک سماوات ورزے لہو ملک سماواتے ول ارزے تبارکیب ید ہل ملک تبارکل کل مالکل ملک کل مالکل ملک مولا تو مالک ہے ساری کائنات کا اختیار تیرے پاس ہے کہنا تو, تو یہ چاہتا تھا وہ ذرے کے مالک کوئی نہیں مولا کہنا تو, تو یہ چاہتا تھا من شیئین وہ کسی چیز کے مالک کوئی نہیں لیکن مولا ایڈا لمبا چکر کٹیائی کھجور کی گٹھلی گٹھلی کے اوپر باریک سا کھڑی ہاں ہاں, کرتی ہیں تم کہتے ہو وہ جھولیاں بھر دیتی ہیں تم کہتے ہو وہ بات منوا لیتی ہیں تم کہتے ہو وہ مشکلیں حل کرتی ہیں تم کہتے ہو وہ حقیں پوری کر دیتی ہیں اور میں کہتا ہوں ما کتمیر وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا ہوتا ہے سمجھانا یہ چاہتا تھا اے اور کھجور کو قبر کی طرح سمجھ لینا اور گٹھلی کو مسجد کی طرح سمجھ لینا اور اس پردے کو کفن کی طرح سمجھ لینا اے میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تے اپنے کفن دے مالک مَا من وہ اپنے کفنوں کے مالک نہیں ہیں وہ کفن ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ جتنے کپڑے آپ پہن کے بیٹھے ہیں جو کپڑے میں پہن کے بیٹھا ہوں اور چلو مجازی طور پہ صحیح مالک ہیں وہاں اور چلو مجازی مالک ہی صحیح حقیقی مالک تو ہر چیز کا کون ہے حقیقی مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے لیکن یہ کپڑے جو میرے جسم پر ہیں میرے جسم پر ہیں میرے جسم پر ہیں, جسم پر ہیں مجازی طور پر میں ان کپڑوں کا مالک ہوں جڑے کپڑے تو جسم تے تسی مجازی طور پہ کپڑیاں دے مالک ہو اب تم ان کپڑوں کے مالک ہو میں بھی ان کپڑوں کا مالک ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگوں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے جسم کے کپڑوں کے مالک بھی کو تم تو پھر مالک ہو اپنے جسم پہ کپڑوں کے اپنی جسم پہ لگی ہوئی چیز کے تم مالک ہو لیکن ما یملکو نم ان وہ اپنے کفنوں کے مالک بھی آگے چلیے جی بات پھر رہ جائے گی ان ہم لا یس اگر تم ان کو پکارو انتدو اگر تم ان کو پکارو لا یسم کرو میں نہیں سنتے دعا کم تمہاری دعا کو ان تدم انتدو ہم لا یسم دعا اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں کوئی نہیں سنتے نہ دوروں نہ یہ نہیں اس کا مطلب ہے دور سے نہیں سنتے اور قبر کے اوپر جا کے بات کریں تو وہ سن لیتے ہیں اتھے دور نیرے دی گل کوئی نہیں قرآن نے مطلق کہا ہے جس کا عقیدہ جو بناتا پھرے سنتے ہیں جی قبروں والے سنتے ہیں جی قبروں والے اور وہ سلام سنتے ہیں جی جواب دیتے ہیں جو عقیدہ تم نے بنانا ہے بنائیے گا قرآن واضح طور پہ کہتا ہے ان انتدو اگر تم ان کو پکارو لا یسما لا یسما دعاکم وہ تمہاری پکارے کوئی نہیں سنتے نہیں سنتے مولا کب تک نہیں سنیں گے آج نہیں سنیں گے تو میں جمع کو پکاروں گا اس دن روے واپس آتی ہیں مولا جو جمع کو انہوں نے نہ سنا تو شب برات تو گئی کہیں نہیں اس دن روے آ کے بنےوں پہ بیٹھتی ہیں. مولا میں چار سو ترپن چار سو ترپن سفے پہ آئیے سورت کا نام ہے سورت है ہے چھبیسواں چھبیس چار سو ترپن چار سو ترپن سورت کا نام سورت آکاف چھبیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے جی اور آیت نمبر ہے جی پانچ جائیے گھروں میں جا کے ترجمے دیکھیے جی یہ کہہ دینا کہ یہاں سے بت مراد ہے یہ بڑا آسان ہے کہنا اس کا مطلب یہ ہے بتوں کی عبادت شرعہ کہتے ہیں نبیوں ولیوں دی عبادت جائزی اس کا یہ مطلب ہو قرآن بتوں کی عبادت سے منع کر رہا ہے بس قرآن کیا کہتا ہے نبیوں ولیوں کی کرو عبادت فرشتوں کی کرو عبادت یہاں سے بت مراد ہے جی بت کیسے مراد ہے کون بتوں کا پجاری تھا نبی پاک صلی اللہ وسلم نے اپنی وفاق سے پہلے کہا تھا لانت اللہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر ات قبور کبورہ اتخذو قبور خزو انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ سیدا گاہ نبی پاک کہتے ہیں یہودیوں پر لانت عیسائیوں پر لانت کیوں انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنایا تھا پھر مولویوں کو حیا نہیں آتی یہ کہتے ہوئے ان ایتو سے جی بت مراد ہے نبی پاک لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور پندرہ پارے میں اللہ نے فرمایا اف عبادی <تصفح> عبادی <تصفح> عبادی <تصفح> یہ عبادی کا کیا مان ہے جی؟ عباد کس کو کہتے ہیں بتوں کو <تصفح> <تصفح> اٹھا سورت آرف جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو عباد الم وہ بھی تم جیسے بندے ہیں عباد کا لفظ وہاں موجود نہیں ہے دیکھیے جی سورت آکاف ہے اور آیت نمبر ہے جی پانچ مولا کب تک نہیں سنتے یہ تو دھرنا مار کے بیٹھے ہی میرے اللہ یہ کہتا ہے میں نے سنا کے جانا ہے کیسے نہیں سنیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو ارس پہ ارس پہ نہیں تو شبے برات پہ مولا یہ کہتا ہے میں سنا کے جاؤں گا اللہ نے فرمایا وہ من ازلو وہ من ازلو اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے یعنی کوئی نہیں استفام انکاری من ازلو اس سے بڑا گمراہ کون ہے یعنی کوئی نہیں اس سے بڑا گمراہ, یعنی گمراہ, یعنی گمراہ کائنات میں کوئی نہیں کس سے ید جو پکارتا ہے یدعو جو پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کو بھی پکارتا ہے اللہ کے سوا غیروں کو بھی پکارتا ہے اس سے بڑا گمراہ اس کائنات میں کوئی نہیں جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ جو اس کو جواب نہیں دے سکتے الٰہ یوم القیامہ علا یومل قیاما کس دن تک کیاما. جی ہو جی ہو وہ اس کو جواب نہیں دے سکتے قرآن نے کہا وہم وہم اور وہ جن کو پکار رہا ہے جن کو پکار رہا ہے وہ ان دعائے ہم ان کے پکارنے سے جا ان مولویوں سے قرآن کہتا ہے من دعائم غافلون وہ ان کی پوجا پاٹ سے کیا ہیں, غافل ہیں بے خبر ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا اب اگر کوئی بندہ کہے یہاں سے بت مراد ہے تو اگلی ایپ پڑھیے جی ویزا ہوشیر اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو کہاں جمع نے سو ویزا نہ سوزا ہوشر نہ جب جمع کیا جائے گا کس کو لوگوں کو لوگوں کو لوگوں کو کان آدا ان وہ بزرگ وہ بزرگ ان پکارنے والوں کے بن جائیں گے دشمن وہ بزرگ ان پکارنے والوں کے بن جائیں گے دشمن و کانو بے عبادت ہم کافرین اور وہ ہو جائیں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے کہ ہمیں تمہاری عبادت کا پتہ کوئی نہیں ہے آئیے جی پہلی جگہ پہ سفر نمبر تین سو چورانوے پہ آئیے جی وقت بہت تھوڑا رہ گیا اور ہمارا موضوع تین سو چورانوے پہ آئیے جی خلاصہ تو درس کا اب نکلنے لگا ہے حضرات بیٹھے کسی کے ذہن میں یہ بات ہونا کہ یہ افطاری جو ہم کرواتے ہیں شاید چندے سے افطاری ہوتی ہے دس دس بیس بیس پچیس پچیس تو بندوں کے ذہن میں ہوتا ہے چندے دی افطاری کی کرنی ہے ذہن سے نکال دیجئے ایک افطاری ایک بندہ آج آپ کی افطاری صرف ایک بندہ کروا رہا ہے صرف ایک آدمی وہ آپ کی دعوت کر رہا ہے اس مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے آگے بڑھیے جی اگر تم ان کو پکارو لا يسمع دعاكم وہ تمہاری پکارے نہیں کوئی نہیں سنتے وہ تمہاری پکارے کوئی نہیں اب توجہ کرنا جی اب ذرا توجہ کیجئے بالکل ہم نتیجے پہ پہنچ گئے جی جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو غائبانہ پکارتے ہو جن کو وہ کھجور کی گٹھڑی کے اوپر باریک پردے کے مالک پردے کے مالک کوئی نہیں ہے اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں <سلام> کوئی نہیں سنتے ان کو مت پکارا کرو جو تمہاری پکاریں نہیں سنتے ان کو مت پکارا کرو آگے دیکھئے جی قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ و وَيَوْمَ الْكِيَامَتِهِ اور قیامت کے دل یک فرونہ یک فرونہ وہ انکار کر دیں گے قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے کون بزرگ جن کو پوجا گیا جن کی عبادت کی گئی جن کے نام کی نظر و نیاز دی گئی جن کو غائبانہ پکارا گیا جن سے مدد طلب کی گئی جن کے نام کے بکرے چھترے دیے گئے یک قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے بے شرک کم قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا یق بے شرک کم یک فرونہ بے شرک قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے بولو بولو میں نے واضح آیت پر دی ہے قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا پیچھے پیچھے میں میں کیا کہا گیا پیچھے آیت میں کہا گیا گیا اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹڑی کے اوپر باریک پردے کے مالک نہیں ہے اور آگے کہا وہ بزرگ قیامت کے دن تمہارے اس شرک سے انکار کر دیں گے معلوم ہوتا ہے اللہ کے سوا اوروں کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں اس آیت میں اس کو کیا قرار دیا گیا یہی میں بیان کرنا چاہتا تھا یہی میں سمجھانا چاہتا تھا کہ غائب آنا کسی اور کو پکارنا وہ شرک ہے اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں ولا یونبیوں کا مسلو خبیر ولا یونبیوں کا مسلو خبیر جس طرح کی خبر تجھے میں دے رہا ہوں ایو جی خبر تن دیونی کسی نہیں بلا یون کا مسلو خبیر مولویوں نے حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے اور کبر کے اتنے بہ کے بزرگ پتا لگے بھائی یہ چڑا ہے یا چڑیا ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے میں زندے بزرگ دے سر تک پھڑ کے رکھ دس چھڑے <تصفح> <تصفح> <تصفح> زندے بزرگ سر تر پارک... کے رکھ دیاں بے دس مزر یا مون سے جھوٹ گھڑیں گے اللہ نے فرمایا مولوی جھوٹ گھڑیں گے مولوی ہی کہتے بیان کریں گے مولوی قصے بیان کریں گے مولوی تجھے کہانیاں سنائیں گے مولوی تجھے خواب سنائیں گے مولوی تجھے کشف سنائیں گے مولوی تعریف بزرگوں دیا کتاباں پیش کریں گے فلاں انج لکھیاں لکھیا تے فلاں انج لکھا اللہ نے فرمایا بلاسلو خبیر میں خبیر جس طرح کی تجھے خبر دے رہا ہوں اور میرے آر تن خبر دینی بھی کسی نہیں کا اور میں تجھے خبر دے رہا ہوں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالے کوئی نہیں اور میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ اگر تم ان کو پکار ہو تو وہ تمہاری پکاریں کوئی, دلی کوئی دلی نہیں سنتے دلی دلی دلی میں تجھے اس بات کی خبر دے رہا ہوں کہ وہ تیری پکاریں سنتے بھی کوئی نہیں اور میں تجھے اس بات کی خبر دے رہا ہوں کہ ما یم من نم وہ سجور کی گھٹھڑی کے اوپر باریک پردے کے مالک بھی جو میں نے نبی پاک کے فرمان کا ویدہ کیا تھا دو منٹ میں میں سنا دیتا ہوں ابھی وقت ہے انشاءاللہ دو منٹ میں میں سنا دیتا ہوں افطاری تو اس وقت کرنی جدہ گولہ بجن آجی پہلے جا کے اتھے بہ جاؤ مو بند کر کے بینے ترس دائی رہنا جی اتنی دن تک قرآن ہی سن لو نبی پاک دا فرمان ہی سن لو نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی آ گیا وہ آ کے کہتا ہے ماشاء اللہ ہو با شاہ محمد وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے صلی اللہ کیا صحابی نے جملہ کہہ دیا جی ما شاہ اللہ ہو بما شاہ محمد وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے آج یہ جملے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے بولتے ہیں اللہ تلّہ کا نبی خیر کرے گا اللہ تے اللہ دے نبی دی حفاظت دا سہارا اللہ نبی وارث اللہ نبی وارث اللہتے اللہ دے اللہ رسول خیر کرے گا اللہ, اللہ دے رسول نے چاہیا تے کامنگ ہو جائے گا اللہتے اللہ, تے اللہ رسول نے چاہے تے کامنگ ہو جائے گا صحابی نے یہ جملہ کہہ دیا اللہ و ماشاء محمد جو اللہ چاہیں گے اور جو محمد چاہیں گے بات اس طرح بنے گی نبی پاک کا غصے میں رنگ سرخ ہو گیا اور نبی پاک نے اس صحابی کو کہا اجل تنی للہ ندہ اجل تنی للہ نتا, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا اللہ کا ند بنا دیا تو نے مجھے اللہ کا سانجی بنا دیا کا شریک بنا دیا آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ یہ نہ کہے ما اللہ ہو وہ محمد جو اللہ چاہیں گے اور جو محمد چاہیں گے وہی وہ ہوگا یہ جملہ کوئی بندہ نہ کہے بلک بلکہ کہا کرو ماشاء اللہ ہو, ماشاء اللہ واہ ہوگا وہی جو کون چاہے گا ہوگا وہی جو اللہ اکیلا چاہے گا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کسی کے چاہنے سے اسی کے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے, اللہ اللہ چاہتا ہے. تو یہ جملے کو شریک بنا, بنا دیا ہے معلوم ہوتا ہے یہ کہنا اللہ نبی وارث اللہ تے پاک تا اللہ تلّہ تے خیر کرے گا یہ شرکیہ جملے ہیں کہنا یہی چاہیے ہوگا وہی جو کون چاہے گا آئندہ جمعہ انشاءاللہ بڑا اہم موضوع ہوگا جی مشرقین مکہ کا شرق کیا تھا مشرقین مکہ کا شرق کیا تھا زیادہ سے زیادہ آپ نے تشریف لانا ہے جی ایک اعلان دوسرا اعلان سنیے جی خواتین کے لیے ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے جی سووار کا اس سووار کو مسجد معاویہ میں جی جامعہ مسجد معاویہ میں صبح دس بجے جی جامعہ مسجد معاویہ میں صبح دس بجے ہم نے خواتین کے درس کا ایک پروگرام رکھا ہے آپ تمام حضرات اپنی خواتین کو معاویہ مسجد میں اے بھیجیے گا جی اس درس میں وہ شریک ہوں جی عورتیں نماز تسبیح کے لیے مسجد میں جا کر امام کے پیچھے با جماعت پڑتی ہیں مرد بھی نہیں پڑھ سکتے جی اورتے تو اورتے رہ گئیں مرد بھی جماعت کے ساتھ نماز تسبیح نہیں پڑھ سکتے ہیں آئندہ جمعہ بھی اپ ذوق و شوق سے اسی طرح تشریف لائیے گا جی الحمدللہ رب العالمین و الصلات والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا و قنا عذاب النار صلی اللہ علیہ و آلہ و